الحمۃ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہوئے آج ہم سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے ایک ایسے پہلو پر گفتگو کریں گے جو انتہائی دلچسپ لیکن بہت اہم ہے اور صحافتی زندگی میں خاص طور پر اخبارات میں اس کی اہمیت کسی بھی طرح کم نہیں اور وہ ہے اخبارات کا یا پرنٹ میڈیا جرنلزم میں میک اپ کیپشنس تصویروں کو لگانا اور ان کے نیچے تحریر کرنا یا اخبارات کے صفحے کو ڈیزائن کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تکنیکی ترقی دنیا بھر میں ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایڈیٹنگ پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آج کے لیکچر میں ان سب پہلوؤں کا احاطہ کریں تو سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں میک اپ کے حوالے سے میک اپ کیا ہے میک اپ سے اخبارات یا پرنٹ میڈیا جرنلزم میں کیا دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کو کس طرح سے لوگوں نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا تو میک اپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ میک اپ اخبارات کے صفوں کی مجموعی ترتیب یا اخباری صفوں کی تزین و آرائش کو میک اپ کہا جاتا ہے اخبارات کے صفوں کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ پر کشش ہو جائیں یا اسٹال پہ پڑے ہوئے ہوں یا گھر میں اخبار پڑا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر آپ کا خود بخود اسے اٹھانے اور پڑھنے کو دل کرے یہ ہے میک اپ کی کشش تو میک اپ کی کشش کی درجہ بندی اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ اخبارات کے صفحے کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ وہ خوبصورت اور مناسب معلوم ہو۔ ہر اخبار میک اپ کے حوالے سے اپنی الگ پالیسی رکھتا ہے بڑی خبریں پہلے دی جاتی ہیں چھوٹی خبریں اس کے بعد دی جاتی ہیں یا بڑی خبریں اوپر لگائی جاتی ہیں چھوٹی خبریں اس سے نیچے لگائی جاتی ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس خبر کا کس سے تعلق ہے میک اپ میں بھی ایک طرح کا ردم ہونا چاہیے آپ نے میک اپ کا نام تو بہت سنا ہوگا میک اپ ہوتا ہی اس چیز کے لیے ہے کہ جو بظاہر چیز عام معلوم ہوتی ہے میک اپ کر کے اس کو پرکشش بنا لیا جائے خواتین بھی میک اپ کرتی ہیں اس کی بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو وہ اٹریکٹ کر سکیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حسن دیا ہے اس کو وہ مزید نمایاں کر سکیں اور لوگ ان کی تعریف کریں اسی طرح بعض فرد بھی میک اپ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی شادی کی تقریب ہو تو دلہا میک اپ کر کے تیار ہوتا ہے عام زندگی میں اتنا میک اپ نہیں کیا جاتا جتنا شادی کے موقعوں پر کیا جاتا ہے شادی بیاہ کی تقاریب ہوں ولیمہ ہو تو اس میں خاص طور پر لوگ دلہا اور دلہن کو دیکھتے ہیں اس کے میک اپ کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اس کا تقابل کرتے ہیں کہ اس کا میک اپ اچھا ہوا ہے اس کا میک اپ اچھا نہیں اور جو اچھا میک اپ کرنے والے ہوتے ہیں وہ پیسے بھی زیادہ مانگتے ہیں اسی طرح ایک اچھے اخبار کا میک اپ کرنے کے لیے بھی سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اچھی خوبصورت الفاظ پر مبنی خبریں نکالیں اور ان کو اتنے رنگین اور پرکشش بنائیں کہ جہاں اخبار پڑا ہو آپ کی جب نظر پڑے تو اسی اخبار کی طرف آپ کی توجہ جائے تو میک اپ ایک کشش رکھتا ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے کاری کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو میک اپ کرنے میں بھی بڑی عقل سمجھ اور طریقے کار کا دخل ہوتا ہے اخبارات کے صفوں کی درجہ بندی کرنا پہلے صفحے پر کیا آنا ہے درمیان میں کیا آنا ہے آخر میں کیا آنا ہے یہ بھی میک اپ کی ایک ترتیب ہے جو اشتہارات اخبار کو ملتے ہیں ان کو کہاں لگانا ہے کیونکہ جب کوئی شخص اشتہار دیتا ہے یا ادارہ اشتہار دیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ فرنٹ پیج پر لگے یا بیک پیج پر لگے اور وہ بہت پیسہ بھی دیتے ہیں تو یہ جو پیسہ اخبارات کو ملتا ہے اشتہارات کے ذریعے اب وہ اشتہارات بھی دینے ہوتے ہیں لیکن اخبار کا اصل مقصد اشتہار تو نہیں ہے اصل مقصد تو خبریں دینا ہے تو ان خبروں کو کس طرح دیا جائے کہ کاری خبریں بھی پڑے اور اشتہار بھی پڑھ لے تو اچھی خبریں اور اچھے اشتہار دونوں چیزیں کاری کو اٹریکٹ کرتی ہیں تو ان دونوں میں توازن رکھنا یہ ایک بہت بڑی سائنٹیفک اپروچ کی متقاضی ہے تو میک اپ کرنے کے لیے بھی روایتی انداز کی بجائے آج کل بڑے ہی سائنسی اور ٹیکنیکل انداز اختیار کیے جاتے ہیں ہر صفحے کی پیمائش کے اعتبار سے اشتہار ترتیب دیا جاتا ہے اور خبروں کی لمبائی رکھی جاتی ہے کتنے کالم پر یہ خبر مشتمل ہوگی غرضے کے میک اپ کے جو لوازمات ہیں ان کی طرف توجہ دینا ضروری ہے تو اختصار سے میں آپ کو کچھ اور پوائنٹ بتاتا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں پہلے صفحے پر سنگل کالم خبریں دی جاتی ہیں اور بقیہ حصہ دوسرے صفحے پر منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ شروع میں خبر کی کیچ سامنے آ جائے اور جب کاری اس کو پڑھے تو تفصیل کے لیے وہ اندر کے صفحے پر چلا جائے لیکن اگر اچھی خبر آپ اندر کے صفحے پر دیں گے تو وہ پھر کاری کے لیے اٹریکشن نہیں رکھتی اسی طرح اشتہارات مواد کے نیچے دیے جا سکتے ہیں مگر اشتہار کے نیچے پڑھنے کا مواد دینا غلط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اخبار میں اشتہار لگانا مقصود ہو تو اشتہار تو آپ دے سکتے ہیں لیکن اشتہار کے نیچے اگر آپ خبر دیں گے تو وہ صحافتی اصولوں کے بھی خلاف ہے روایات کے بھی خلاف ہے اور اس کی کشش کے بھی خلاف ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اشتہار کے اوپر خبر دیں نیچے اشتہار دیں لیکن اشتہار کے نیچے خبر نہیں لگانی چاہیے یہ بھی میک اپ کے اصول کے خلاف ہے اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے میک اپ سے مراد صفہ بندی کالم بندی اور مواد کی ترتیب و تزئین کے علاوہ خبریں فیچر تصویریں کارٹون اور اشتہارات کی اشاعت کو بھی مناسب ترتیب دینا میک اپ کا حصہ ہے مواد کی زیادتی یا افراد قارئین کی مصروفیات مقابلہ اور مسابقت کمرشل ویلیو جگہ کا مسئلہ اور ظاہری کشش یعنی اخبارات کے پاس اتنی خبریں اور اتنا مواد آتا ہے کہ اس میں سے بڑا سلیکٹو مواد اخبار میں روز خبروں کی شکل میں فیچر کی شکل میں مضامین کی شکل میں اداریے کی شکل میں اور اشتہار کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے لیکن اس کا انتخاب کرنا ایڈیٹر کا کام ہے اور پھر اس کی ترتیب دینا میک اپ والے کا کام ہے اور میک اپ والا بتاتا ہے کہ کتنی جگہ میرے پاس ہے اس حساب سے آپ خبروں کو ترتیب دیتے ہیں اور پھر ان کی پلیسنگ کرتے ہیں تصویروں کے ان کے کیپشنز کی اسی طرح جب ہم اور آگے بڑھیں تو اور انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آتی ہیں میک اپ کے ساتھ ساتھ ہاشیا اور چوکٹا بھی بنایا جاتا ہے کسی خبر کو اگر آپ نمایاں طور پر شائع کرنا چاہیں تو اس خبر کے گرد ایک چوکٹا بنا دیتے ہیں چار لائنیں لگا دیتے ہیں اس سے وہ خبر اخبار میں نمایاں ہو جاتی ہے اور عام طور پر یہ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو میک اپ میں بھی مدد دیتی ہیں اور اخبار کے لیے کشش بھی رکھتی ہیں اور روایتی جرنلزم سے ذرا ہٹ کے ہوتی ہیں مثلا ایک خبر اگر یہ لگی ہوئی ہو کہ کو روکنا جرم ہے تو ہر آدمی اس خبر کو پڑے گا کہ دھوپ کو روکنا جرم کیسے ہو گیا تو پتا چلے گا نیچے اس کے خبر ہے کہ ایک شخص نے اپنا گھر بنانا شروع کیا تو دوسرے ہمسائے نے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ جی یہ میری دھوپ روک رہا ہے جو مجھے قدرتی طور پر ملتی تھی تو اس کو یہاں پر گھر کی دیوار اونچی کرنے سے روکا جائے تو اس قسم کی جو انٹرسٹنگ خبریں ہوتی ہیں ان کے گرد چوکٹا لگا دیا جاتا ہے کہ جی دھوپ روکنا جرم ہے چوکٹے یا ہاشیے کو انگریزی زبان میں بارڈر کہتے ہیں دائرہ لگانا بھی بارڈر ہوتا ہے اور چار طرف لائن لگانا بھی ایک بارڈر ہوتا ہے ڈپینڈس کے کس قسم کی خبر ہے جیسے دھوپ روکنا جرم کے گرد ایک چوکٹا لگا دیا یا بارڈر لگا دیا اس طرح ایک اور خبر ہے کہ معجزہ لکھ کر اس کے گرد ایک چوکٹا بنا دیا جائے یا بارڈر بنا دیا جائے تو لوگ اس پر توجہ دیں گے نیچے خبر کیا ہوگی کہ ایک بچہ پندرہ دن بعد ملبے سے زندہ برآمد تو یہ ایک معجزہ تو وہ معجہ لے کر ایک خبر بن گئی اسی طرح ایک خبر اخبار میں کہیں لکھی ہوئی پڑھی ہم نے اس پہ تھا کہ اخبار خوراک کے طور پر تو حیرانی ہوئی لیکن اس کے گرد بھی ایک بارڈر بنا ہوا تھا تو توجہ سے پڑھا تو لکھا تھا کہ دنیا کے ایک ملک میں ایک ایسا شخص ہے جو صرف اخبار کھاتا ہے کھانے کی جگہ چپاتی نہیں کھاتا وہ اخبار کے ساتھ سالن کھا لیتا ہے اخبار کے ساتھ پھل ملا کے کھا لیتا ہے تو یہ ایک ایسی ہیومن انٹرسٹ اسٹوری بنی کہ اس کے گرد انہوں نے دائرہ لگا دیا تو یہ اس قسم کی خبریں میک اپ میں بھی بڑی ہیلپ دیتی ہیں میک اپ کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اخباری سنت میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیزائننگ یا لینگ آؤٹ آف دی نیوز پیپر تو اخبار کی ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ڈیزائننگ پیبلیکیشن از اے کرافٹ اینڈ آرٹ ڈیزائن آف اخبارات کا اوور آل ڈیزائن جو ہے کہ کس صفحے پر کیا چیز ہوگی اور کہاں ہوگی ایڈیٹوریل پیج پر کس نوعیت کی چیزیں آئیں گی جیسے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو اخبار کے پہلے صفحے پر آپ کو ہارڈ نیوز ملیں گی اور بیک صفحے پر ہارڈ نیوز ملیں گی یہ ڈیزائن کا ایک حصہ ہے اور اچھے قیمتی اشتہارات بھی آپ کو فرنٹ پیج پر یا بیک پیج پر ملیں گے اندرونی صفحوں پر چھوٹے چھوٹے اشتہارات ملیں گے ملازمت کے اشتہارات ہو گئے خرید و فروخت کے اشتہارات ہو گئے ٹینڈر نوٹس ہو گیا یہ عام طور پر آپ کو اخبارات کے اندرونی صفحوں پہ ملتے ہیں تو یہ ایک ڈیزائن کا پارٹ بن جاتے ہیں اسی طرح اندرونی صفحوں پر آپ کو معلوماتی خبریں ملتی ہیں دلچسپ خبریں ملتی ہیں بعض اوقات کھیلوں کی اور موسم کی خبریں بھی اندرونی صفحات پر ملتی ہیں پھر ایڈیٹوریل پیج اندرونی صفحے پر ہوتا ہے جب آپ کوئی اخبار اٹھاتے ہیں اور اگر آپ اس کے ریگولر کاری ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا ایڈیٹوریل پیج کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے ویمن پیج کون سا ہے اسٹوڈنٹ پیج کون سا ہے چلڈرن پیج کون سا ہے تو وہ ڈیزائن ایک پرفیکشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور اس اخبار کی طرف جب آپ بڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز کہاں ڈیزائن کی گئی ہوگی تو اس طرح ڈیزائننگ جو ہے وہ ایک اخبار کی پہچان بن جاتا ہے لیکن اس ڈیزائن کے لیے بھی نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے ہیڈ لائنس گرافکس ایڈورٹیزمنٹ ٹیکنیکل لمیٹیشنس باڈی ٹیکسٹ اس سے مراد یہ ہے کہ اخبارات میں ہیڈ لائنس کہاں لگیں گی تصاویر کس جگہ پر ہوں گی بارڈرس کی یا چوکٹے کی خبریں کہاں لگائی جائیں گی اشتہارات کی پلیسنگ کہاں ہوگی گرافکس کیسے لگائے جائیں گے تو یہ پبلیکیشن کے نقطے سے ڈیزائننگ ایک ہائیلی ٹیکنیکل سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا ڈیلیکیٹ کام ہے ڈیزائننگ آف اے نیوز پیپر کوئی ایزی کام نہیں ہوتا کیونکہ کوئی ایک اخبار سوسائٹی میں نہیں نکل رہا اب تو بہت سے اخبارات ہیں کمپٹیشن کا زمانہ ہے تو جس اخبار کی اچھی ڈیزائننگ اور اچھا میک اپ ہوگا وہ پہلے کشش رکھتا ہے جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ چارمز دی سائٹ بٹ میرٹ ونس دی سول حقیقت بالکل اسی طرح ہے کہ انسان کی نظر کو یا سائٹ کو فوراً میک اپ اثر کرتا ہے میک اپ جب اثر کرتا ہے اور آپ کو ڈیزائن یا میک اپ کی کشش اپنی طرف کھینچتی ہے تو آپ اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں لیکن جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس مطالعے کے دوران آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں میٹ اچھا نہیں ہے مواد اچھا نہیں ہے خبریں اچھی نہیں ہیں تو آپ تھوڑی دیر بعد اس کو رکھ دیتے ہیں لیکن پسٹ امپریشن جو بڑھتا ہے شخصیت کا جیسے کہتے ہیں نا فیس از دی انڈیکس آف پرسنالٹی اسی طرح اخبار کا میک اپ اور ڈیزائن اس کی پرسنالٹی ہے جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں پھر جب آپ کسی انسان سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں کتنا ڈیپتھ آف نالج ہے یا یہ کتنا ذہین اور کتنا صاحب بصیرت اور فہم و ادراک رکھتا ہے تو پھر آپ کے تعلقات اس سے اس لیول پر استوار ہونا شروع ہوتے ہیں تو اسی طرح اخبار میں بھی میک اپ اور ڈیزائن پہلی کشش رکھتا ہے اس کے بعد جب آپ اخبار لے لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس اخبار میں ویلو کتنی ہے تو ایک اچھے اخبار کو نکالنے کے لیے میک اپ اور ڈیزائن کے ساتھ ساتھ خبروں کی ویلیو اور قدر بھی انتہائی اہم ہے یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اخبار مارکیٹ میں اپنا مقام بناتا ہے یہ تو تھا میک اپ اور ڈیزائن کا پہلو اور اب میں آپ کو ایک اور پہلو کی طرف لیے چلتا ہوں جو اس سے بھی اہم ہے دیٹ از کارڈ دی کیپشنس وٹ از کیپشن کیپشن در اصل اس تحریر کا نام ہے جو اخبارات میں چھپنے والی تصاویر کے نیچے لکھا جاتا ہے ٹیکنیکلی اسے کیپشن کہتے ہیں اب کیپشن میں ایک خاص چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیپشن تو ایک تحریر ہو گیا اس کو ایک ٹیکنیکل لینگویج میں ہم انٹرو بھی کہہ دیتے ہیں جیسے خبر کا انٹرو ہوتا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ آگے کیا تفصیل آ رہی ہے اسی طرح جب آپ کسی اخبار میں چھپنے والی تصویر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ فوراً اس کا کیپشن جو نیچے تحریر ہے وہ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس تصویر میں کیا چیز ہے کون لوگ موجود ہیں اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ کیپشن از دی انٹرو اخبارات میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی تصویر چھپی ہوئی ہو اور اس کے نیچے کیپشن نہ لکھا ہو تو کیپشن لکھنا لازم ہے تصویر کا تاکہ اس کا ریفرنس ٹو دی نمایاں ہو اس کے علاوہ کیپشن کے حوالے سے نیور پبلش اے پکچر وداؤٹ سم آئیڈینٹیفیکیشن ایوری فوٹوگراف نیڈز اے کیپشن مسٹ آئیڈینٹیفائی آل دا پیپل ان امیج اے کیپشن کین ایکسپلین دی سیگنیفیکینس آف دی پکچر جو امیج یا جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں اگر اس میں افراد موجود ہیں تو آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں کہ کوئی وزیر ہے کوئی بزنس مین ہے یا کوئی وی آئی پی ہے اگر دو صدور مل رہے ہیں دو وزرائے اعظم مل رہے ہیں تو آپ اس میں لکھیں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ملائیشیا کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس جو وزیر اعظم ہیں ان کے نام لکھتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ کس کا کیا نام تھا کیونکہ یہ تصویر جو اخبار میں چھپتی ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی اس کو دنیا بھر کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس ملک میں بھی اس کی کٹنگس جا رہی ہوتی ہیں فیڈ بیک سسٹم کے تحت پھر آپ جہاز میں اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ کراس کانٹینٹس گزار رہے ہوتے ہیں تو مختلف طرح کے مسافر جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب پڑھتے ہیں تو اگر تصویریں چھپی ہوئی ہوں ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق ان دو ممالک کے شہریوں سے ہو وہ تھرڈ کنٹری کا سٹیزن بھی ہو سکتا ہے تو جب وہ کیپشن میں کوئی تصویر دیکھتا ہے تو کیپشن لازمی پڑتا ہے اس سے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے ہر تصویر کے حوالے سے کیپشن الگ اور اس کی ضرورت کے مطابق لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ ایون دی ڈلیسٹ پکچر کین بی میڈ ریلیٹولی انٹرسٹنگ بائی انٹیلیجنٹ اینڈ برائٹ کیپشن یعنی ایک تصویر ویسے تو کہتے ہیں کہ تصویر خود بولتی ہے اور کہتے ہیں کہ ایک تصویر ایک ہزار الفاظ سے زائد اثر رکھتی ہے اگر کوئی یہ بتانا چاہے کہ سرور منیر راؤ کون ہے اور سامنے وہ نہ ہو تو وہ تعارف میں کئی سو الفاظ استعمال کرے گا کہ اس نے کیا لباس پہنا ہے اینک لگائی ہے کہ نہیں اس کی رنگت کیا ہے اس کا اسٹائل کیا ہے لیکن اگر وہ تصویر آپ کو دکھا دی جائے تو آپ ایک لمحے میں چند سیکنڈس میں سب کچھ جان لیتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اگر تصویر دکھائیں تو سب کچھ پہچان ہو جائے اس شخص کے ہولیے کے بارے میں تو پہچان ہو جائے گی لیکن کون ہے اور کیا کر رہا ہے اس کے لیے تو کیپشن کی ضرورت ہے تو آپ کو وہ کیپشن لکھنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ایک تصویر خود میسج نہیں دے رہی ہوتی لیکن اس کے نیچے کیپشن اتنا خوبصورت اور کمیونکیٹو ہوتا ہے کہ وہ تصویر خود بول پڑتی ہے جو پہلے کوئی میسج نہیں دے رہی لیکن کیپشن کی وجہ سے میسج دے دیتی ہے گڈ فوٹوگراف شلیکٹ دی فیلنگ اینڈ ریسپونس آف دا جن لوگوں کی تصویر بنائی گئی ہوتی ہے جب وہ چھپتی ہے تو تصویر خود ان کی نمائندہ بن جاتی ہے اسی طرح فوٹو گراف دی موڈ the دا جس لمحے وہ تصویر لی گئی ہے جیسے ایک کرکٹ کا کھلاڑی باؤنڈری پر کھڑا کیچ لے رہا ہے اگر وہ چھٹ جائے تو کہ قریب ہے اور وہ فور ہو جائے گا لیکن اگر اس نے کیچ لیا ہے باؤنڈری کے پاس جب آپ اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو موڈ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے جو جیسر دیا ہے یا جس پوائنٹ پر لیا ہے تو اس نے ایک چوکا روک لیا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تصویر آپ کو موڈ بھی بتا دیتی ہے اور تصویر کا سلیکشن اور کیپشن لکھنا ایک بہت بڑی مہارت کی چیز ہے اسی طرح کیپشن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے فوٹوگراف ڈپکٹ دی ڈسو موومینٹ یعنی بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخی نویت کی حامل ہوتی ہیں اوتھ ٹیکنگ کسی کا وزیر اعظم بن جانا کسی کا صدر بن جانا کسی کی ہلاکت کسی کو ایوارڈ مل جانا کسی کا وکٹری اسٹینڈ پہ آ جانا یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو ہسٹری کا ایک اہم حصہ بن جاتے ہیں اور جب وہ تصویریں دیکھی جاتی ہیں وقت گزرنے کے بعد تو آپ اس لمحے ہسٹری کے اس حصے میں داخل ہو جاتے ہیں تو تصویریں ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہوتا ہے جب تصویروں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کے کیپشن لکھے جاتے ہیں تو ایک سب ایڈیٹر کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اس لمحے کے لیے نہیں لکھا جا رہا بلکہ آنے والی نسلیں رہتی دنیا تک جب بھی اس تصویر کو دیکھیں گے اور اس کیپشن کو پڑھیں گے تو دے ول گو بیک ٹو دیٹ موومنٹ آف دا ہسٹری اس لحاظ سے تصویریں اور ان کا کیپشن بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور سب ایڈیٹر کو تصویروں کے انتخاب اور اس کے کیپشن لکھتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ایک تاریخی کام سر انجام دے رہے ہیں اب ہم نے میک اپ اخبارات کے پیج کی ڈیزائننگ کیپشنز کے بارے میں پڑھا اب ہم ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں اینڈ دیٹ از ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ پاکستان میں خاص طور پر صحافت کی نقطہ نظر سے ٹرانسلیشن کی بہت اہمیت ہے کیونکہ ہماری سرکاری زبان تو انگریزی ہے لیکن قومی زبان اردو ہے عوام کی اکثریت اردو بولتی اور اردو پڑھتی ہے اخبارات بھی زیادہ تر اردو زبان میں نکلتے ہیں تو اردو زبان میں خبریں بنانے کے لیے جو ذرائع فرن نیوز کے ہیں وہ تمام تر انگریزی میں ہیں تو انگریزی سے حاصل ہونے والی خبروں کو اردو میں ڈھالنے کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے اور سب ایڈیٹنگ ڈیسک پر یا جو نرو سینٹر آف دا نیوز روم ہے وہاں مترجم بیٹھے ہوتے ہیں ٹرانسلیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو غیر ملکی زبانوں میں آنے والی خبروں کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اور اب تو عربی اسپینش فرینچ رشین ان زبانوں میں بھی مختلف ایجنسیاں خبریں بھیجتی ہیں ان خبروں کو بھی آپ نے ٹرانسلیشن کرنا ہوتا ہے تو اچھے اخبارات اور چینلز نے مختلف زبانوں کے مترجم رکھے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ان زبانوں کی ٹرانسلیشنس بھی انگریزی میں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز اور ملٹی نیشنل نیوز ایجنسیز کر رہی ہوتی ہیں تو زیادہ تر مواد آپ کو انگریزی میں ملتا ہے اور اس کا ترجمہ آپ اردو میں کر کے خبریں بنا لیتے ہیں تو ترجمہ کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت سے اہم نکات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے میں مختصراً ان کو بھی بیان کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ترجمے کی اس صفت سے بھی پوری طرح آگاہی حاصل ہو اینڈ دیٹ از ترجمہ لفظی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان معلومات کو اردو میں اس طرح ڈھالنا چاہیے کہ مفہوم صاف اور واضح طور پر سمجھ میں آ جائے یعنی آپ نے بالکل وربیٹم ٹرانسلیشن نہیں کرنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب انگریزی کا ایک پیراگراف پڑھا یا چند جملے پڑھے اس سے مفہوم اخذ کیا اور اس کو آپ نے اردو میں روانی سے سلاست سے اور سادگی سے ترجمہ کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اگر آپ ڈکشنری لے کر بیٹھ جائیں گے اور متبادل الفاظ ڈھونڈیں گے تو آپ کو جس طرح انگریزی کے بھاری بھرکم لفظ ملتے ہیں اس طرح اردو کے بھی بھاری بھرکم لفظ ملیں گے تو لاؤڈ اسپیکر کا ترجمہ اگر آپ اعلی سوت البرک کرنے لگ جائیں اور شیک ہینڈ کا ترجمہ آپ مسافہ کرنے لگ جائیں گلے ملنے کا ترجمہ آپ پھر انگریزی میں یا اردو میں مشکل کرنے لگ جائیں تو سمجھ نہیں آئے گا اس لیے آپ مفہوم وہاں سے اخذ کریں اور اردو کے ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ٹرانسلیشن کریں تو سلیس سادہ اور آسان ٹرانسلیشن ہی خبر کی جان ہوتی ہے دوسرا پوائنٹ ہے انگریزی کے جو الفاظ اردو کا حصہ بن چکے ہیں ان کے ترجمے کی ضرورت نہیں مثلا اسکول یونیورسٹی یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو اب مستعمل ہو گئے ہیں عام طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو ان کا آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلاً اگر آپ یونیورسٹی کو جامعہ کہنے لگ جائیں تو کچھ لوگ تو سمجھ جائیں گے لیکن یونیورسٹی کے لفظ سے نیم خواندہ فرد سے لے کر ہائیلی کوالیفائیڈ آدمی بھی اس چیز کو سمجھ لیتا ہے تو جو الفاظ اردو کا حصہ بن گئے ہیں ان کو آپ اسی طرح سے ترجمے میں آنے دیں اس طرح آسانی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کی جو جمع بن چکی ہے اسے اردو میں لکھا جائے انگریزی میں نہیں جیسے یونیورسٹیوں ججوں پارٹیوں وغیرہ کو لیکن جو الفاظ اردو کا حصہ نہیں بنے ہیں ان کی جمع انگریزی میں بنائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فن ترجمہ فن ترجمہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اب جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو آنی چاہیے یا ان کی آپ کو سمجھ ہو یا یہ صفات آپ میں موجود ہوں تو آپ بہترین ٹرانسلیٹر بن سکتے ہیں ایک لسٹ ہے جلدی سے آپ نوٹ کر لیجئے دیٹس ویری سمپل نمبر ون زبان پر عبور حالات و واقعات سے واقفیت جغرافیہ دانی اختصار کرنے کی صلاحیت فنی امور میں واقفیت یعنی یہ چند چیزیں ہیں اگر آپ میں یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ انگریزی سے اردو میں ترجمہ آسانی سے کر سکتے ہیں ترجمے کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں لیکن اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نوٹ کر لیں تاکہ ترجمے کے اصول بھی آپ کی سمجھ آ جائیں دیٹ از مفہوم کی ادائیگی مختصر اور سادہ جملے اصطلاحات کا استعمال ملکوں اور شخصیات کا صحیح نام اور لغت کا استعمال ہونا چاہیے اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ کو آسانی سے ترجمے کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی اب ترجمے کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹنگ کے اس کورس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف لیے چلتا ہوں اینڈ دیٹ از کارڈ امیج ایڈیٹنگ وٹ از امیج ایڈیٹنگ دی پروسیس آف آلٹرنگ امیجز ویدر دی بی ڈیجیٹل فوٹوگرافس ٹریڈیشنل اینالاگ فوٹوگرافس آر الیسٹریشنس ہاں وہ الیسٹریشنز ہوں ڈیجیٹل امیجز ہوں یا اینالاگ امیجز ہوں ان سب کو جب آپ اس رنگ میں ڈھاپتے ہیں یا ڈھالتے ہیں جو اخبار کا حصہ بن سکیں زینت بن سکیں یہ امیج ایڈیٹنگ کہلاتی ہے امیج موجود ہوتا ہے لیکن اخبار میں اس کی اشاعت کے لیے آپ کو ایک خاص انداز میں اس کی ٹریمنگ کرنی ہوتی ہے پلیسنگ کرنی ہوتی ہے اس کی سکیمنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ سارے عمل جو ہیں وہ امیج ٹرانسفر میں کام آتے ہیں اور اخبار کے لیے انتہائی اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز اور نوٹ کر لیں امیجز آر اسٹورڈ ان اے کمپیوٹر ان دی فارم of اے گریڈ آف پکچر ایلیمینٹس دیز پکسلس کین دی کلر اینڈ برائٹنیس انفارمیشن آف این امیج ایڈیٹر کین چینج دی پکسلس ٹو انہانس دی امیج ان مینی ویز اگر آپ نے کبھی فوٹوگرافی کی سائنس کو پڑھا ہو تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہر تصویر میں پکسلز ہوتے ہیں ویری اسمال پوائنٹس اور وہی پکسل وہ نقطے جب اکھٹے ہوتے ہیں تو وہ تصویر کا امیج بن جاتے ہیں مثلاً ڈاٹس چھوٹی چھوٹی ڈاٹس پڑی ہوتی ہیں ان کو ہم پکسلس کہتے ہیں یہ جب ایک خاص انداز میں ترتیب پاتی ہیں تو وہ تصویر بن جاتی ہے اور وہی تصویر کا امیج آپ اخبار میں استعمال کرتے ہیں لیکن پرنٹنگ امیج کے لیے پکسلس کی ریکوائرمنٹ عام تصویر کے دیکھنے پکسلز کے ایلیمنٹس سے ذرا مختصر ہوتی ہے کیونکہ پرنٹنگ پروسیس میں مختلف کلر سکیمز، ٹیکنالوجی اور کیمیکلز کے پروسیس سے جب چیزیں گزرتی ہیں تو پکسلز کی کا امپیکٹ متاثر ہوتا ہے اس کے لیے خاص نوعیت کے پکسلز کی تعداد کا ہونا ضروری ہے کہ ان کی انہانسمنٹ بھی ہو سکے تصویر کی تصویر کو چھوٹا بھی کیا جا سکے اس کو کٹ بھی کیا جا سکے تو یہ سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان ٹیکنیکل باتوں کا سب ایڈیٹر کو سمجھنا ضروری ہے ادر وائز وہ امیج ایڈیٹنگ نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ امیج ایڈیٹرز کین ریسائز امیجز ان اے پروسیس آفن کالڈ کولڈ امیج اسکیلنگ میکنگ دم لارج اور سمالر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر اخبار کو اپنے ڈیزائن اور میک اپ کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے تصویر کو بڑا اور چھوٹا کرنا ہوتا ہے اس عمل میں تصویر کے پکسلز بھی متاثر ہوتے ہیں اس کا سائز بھی متاثر ہوتا ہے لیکن اس کو کاٹنے اور بڑھانے کی بھی ایک ٹیکنیک ہے اس کو سمجھے بغیر کوئی ایڈیٹر لے آؤٹ یا میک اپ میں تصویر کو اچھا شائع نہیں کر سکتا دس از آل دو اے ٹیکنیکل میٹر بٹ اے سب ایڈیٹر شوڈ نو کہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے جب وہ تصویر کا انتخاب کرے اور خبروں میں اس کی پلیسنگ کے بارے میں مشاورت دے یا کرے تو اس چیز کا خیال رکھے اب ہم ایک اور پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں دیٹ از کالڈ نوائز ریڈکشن انج جب کوئی تصویر بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو ری امیج کی شکل میں لانا ہو تو کچھ نہ کچھ اس پر ڈسٹ یا اسکریچ پڑ جاتے ہیں اس کو امیج کا نوائز کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے اس طریقے کار کا علم اگر ایڈیٹر کو ہے تو وہ اس تصویر کو زیادہ برائٹ اور صاف اور نمایاں کر سکتا ہے تو نوائز ریڈکشن کے علم کے بغیر ایک تصویر کو اچھا پرنٹنگ ایلیمنٹ نہیں بنایا جا سکتا اسپیشل افیکٹس کین کریٹ ان ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہوتی ہے لیکن ساؤنڈ ایفیکٹس بھی ایک سینریو کو چینج کرتے ہیں اسی طرح امیج پر جو ایفیکٹس ڈالے جاتے ہیں اسپیشل ایفیکٹس وہ بھی ایک تصویر کے امیج کو انہانس کر دیتے ہیں تو اسپیشل ایفیکٹس کسی تصویر میں ڈالنا کسی کو برائٹ کرنا کسی حصے کو ڈل کرنا کہیں کلر سکیم کو تبدیل کر دینا کسی شخصیت کو نمایاں کرنا یہ سارے وہ ایفیکٹس ہیں جو ایک تصویری جرنلزم میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اگر کسی ایڈیٹر کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ ٹیکنیکل اپلیکیشن کر کے امیج کو انہانس کیا جا سکتا ہے پکسلز کو بڑھایا جا سکتا ہے یا ایفیکٹس کو فردر بہتر کیا جا سکتا ہے اسی طرح کسی بھی امیج کی ایڈیٹنگ میں کنٹراسٹ برائٹنس کی بڑی اہمیت ہے تو ایڈیٹر شوڈ نو وٹ از کنٹراسٹ اینڈ وٹ از برائٹنے اگر وہ ان دونوں اصطلاحات یا ٹرمس کے مفہوم سے آشنا ہے تو جب وہ کسی تصویر کو اخبار کے میک اپ یا ڈیزائننگ میں ایکسپلائٹ کرنا چاہے گا تو وہ اس کے نیچے لکھ دے گا کہ اس تصویر کا کنٹراسٹ بڑھا دیں یا اس تصویر کو برائٹ کر دیں یا ڈل کر دیں تو جب وہ فوٹو سیکشن میں تصویر ٹریٹمنٹ کے لیے جاتی ہے تو وہ ٹیکنیشن اس کا کنٹراسٹ بڑھا بھی سکتا ہے کم بھی کر سکتا ہے برائٹنس بڑھا بھی سکتا ہے کم بھی کر سکتا ہے لیکن اس پورے اخبار کے میک اپ میں اس تصویر کی ویلیو کیا ہے یہ وہ ٹیکنیشن فوٹوگرافک ٹیکنیشن اس چیز کا ڈسیزن نہیں لے سکتا یہ ڈیسیژ سب ایڈیٹر نے لینا ہے اس ایڈیٹر نے لینا ہے اس فوٹو ایڈیٹر نے لینا ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تصویر کو لگایا جائے اس صفحے پر لگایا جائے اور وہاں جو خبریں ہیں یا اشتہارات ہیں اس میں اس تصویر کو کتنا نمایاں ہونا ہے کتنا برائٹ ہونا ہے اور کتنا واضح ہونا ہے تو یہ بیسک چیزیں اس کا پرسپشن اس ایڈیٹر کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیسیژن جب لے تو اس کو پتا ہو کہ اس کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ کیا ہے تو اس ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہوئے یہ بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور میں فوٹو ایڈیٹنگ ہو امیج ایڈیٹنگ ہو یا ایون اسکرپٹ ایڈیٹنگ ہو اس میں ایک انقلاب آ گیا ہے پہلے بڑے روایتی انداز میں ایڈیٹنگ ہوا کرتی تھی اس کے بعد تکنیکی ترقی نے ایسے ایسے انسٹرومنٹس جرنلزم کے فیلڈ میں لائے کہ ان کی اپلیکیشن سے ایک انقلاب آ گیا ہے اسپیڈ بڑھ گئی ہے کشش بڑھ گئی ہے تو اس ریوولوشن کی وجہ سے اب سب ایڈیٹنگ محض کاغذ اور پین کے ذریعے ہی نہیں کی جاتی بلکہ دنیا کے ڈیولپڈ ممالک میں تو کلی طور پر ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ ممالک کی جرنلزم میں بھی سب ایڈیٹنگ کمپیوٹرائزڈ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے اور اب کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایڈیٹنگ کی جاتی ہے تو روایتی اور کنونشنل ایڈیٹنگ اور کمپیوٹر ایڈیٹنگ میں کافی فرق ہے روایتی ایڈیٹنگ میں تو ایک ایڈیٹر یا ایک پروف ریڈر یا ایک سب ایڈیٹر یا کاپی ایڈیٹر خبر کا مسودہ کاپی یا وہ کاغذ جس پر خبر تحریر ہے جب سامنے آتی تھی تو اس نے قلم اٹھایا بال پینٹ اٹھایا یا پینسل اٹھایا اور اس پہ نشانات لگائے اور اس کے بعد اس کو آگے روانہ کر دیا وہ دوبارہ ٹائپ ہو گئی یا تحریر کر دی گئی اور اس کے بعد اس کو بٹر پیپر پر لکھ دیا گیا کریکشن ہوئی اور پرنٹنگ پلیٹ بنی اور اخبار چھپنا شروع ہو گیا اب یہ عمل بڑا شارپ اور ایکٹو ہو گیا ہے اب عمل یہ ہو گیا ہے کہ الیکٹرانک آ گیا ہے واٹ از الیکٹرانک ہے کمپیوٹر کی وہ اسکرین یا لیپ ٹاپ کی اسکرین از دیلیکٹرک پیج اب دنیا بھر سے نیوز ایجنسی بھی خبریں کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے انٹرگریٹڈ سسٹم کے ذریعے ڈسمینیٹ کرتی ہیں بلکہ وہ ایکوائر بھی اسی سسٹم کے تحت کرتی ہیں سلیکٹ کر کے وہ خبریں مختلف چینلز کو اور اخبارات کو جہاں جہاں سبسکرپشن اے پی پی نے دیا ہے اے پی ٹی نے دیا ہے رائٹرز نے دیا ہے یا پرائیویٹ نیوز ایجنسیز نے دیا ہے وہ سب میٹیریل آپ کو اس الیکٹرانک پیج پر ملتا ہے اور فائل سسٹم بن گیا کہ یہ انٹرنیشنل خبریں ہیں یہ نیشنل خبریں ہیں یہ موسم کی خبریں ہیں یہ کھیل کی خبریں ہیں یہ بزنس کی خبریں ہیں یہ شو بیس کی خبریں ہیں تو جو, جو سب ایڈیٹر اس کے لیے مخصوص ہے وہ اپنے ڈیسک ٹاپ پر ان خبروں کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اس کے بعد اخبار کی پالیسی اور ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی ایڈیٹنگ الیکٹرانک پیج پر کرتا ہے تو الیکٹرانک پیج پر جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی مختلف ہے اس ہارڈ کاپی ایڈیٹنگ سے جو آپ کاغذ پر کر رہے ہوتے ہیں تو الیکٹرانک یا کمپیوٹر ایڈیٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹرز ہیو ریولیوشنرائز دی آرٹ of ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ آن دا اسکرین از فاسٹر مور کمپریحینسو اینڈ مور ڈیٹیلڈ دین آن دی ہارڈ کاپی ہارڈ کاپی یا پیپر پر لکھی ہوئی خبر کو ایڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو مختلف ریفرنسز، ڈکشنرییاں، ویکبلری بکس اور چیزوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور پھر ٹیلی کرنا پڑتا ہے جب کہ الیکٹرانک پیج پر یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کر آپ جب ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اکثر چیزیں بلکہ تقریباً سبھی چیزیں مختلف فارم میں کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک پر پہلے سے موجود ہوتی ہیں اسپیل چیک آپ وہاں لگا سکتے ہیں آپ کٹ اینڈ پیسٹ کر سکتے ہیں وہی پر آپ کوئی ریفرنس ڈھونڈ سکتے ہیں تلفظ کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر فل سٹاپ کوما کیپیٹل ورڈز کہاں آنے ہیں پیراگراف کیسے ہونا ہے پیجنگ کیسے ہونی ہے یہ سب آپ اسی ٹپس میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر لیپ ٹاپ پر یہ سب ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ایڈیٹنگ میں ایک خاص بات اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کمپیوٹر از اے سوفیسٹیکیٹڈ مشین اٹس ایڈیٹنگ آپریشنس آر کومپلیکیٹڈ دے ہیو ٹو بی انڈرسٹ ویل بائی سب ایڈیٹرس بفور دے بگن ٹو ایڈیٹ کمپیوٹر ایک سادہ کاغذ اور پین کی ایڈیٹنگ کی نسبت قدرے یا کافی حد تک پیچیدہ عمل ہے وہ ایڈیٹر جس کے پاس علم بھی ہو سمجھ بھی ہو موٹوز بھی سمجھتا ہو ہائیلی پروفیشنل ہو وہ سب چیزیں جانتا ہو لیکن اگر اس کو کمپیوٹر آپریشنس کی بیسکس کا علم نہیں ہے تو انفارچونیٹلی وہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سب ایڈیٹنگ کی اس کلاس میں شامل نہیں کیا جا سکتا جس کو ماڈرن کلاس آف سب ایڈیٹنگ کہتے ہیں کنوینشنل انداز میں تو وہ کام کر لے گا جو اس میں وقت بھی بہت لگتا ہے لیکن اگر وہی شخص اپلیکیشن آف کمپیوٹر اور کمپیوٹر کی بیسکس نو ہاؤ رکھتا ہو تو اس شخص کو اور آسانی ہو جاتی ہے ایک اچھے ایڈیٹر بننے کے لیے اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں آپ جلد از جلد اگر آپ کو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں آتا تو اس کی بیسکس لرن کریں اس کی پریکٹس کریں اب تو دیر نمبر آف کمپیوٹر ہاؤسز ویڈیو گیمز کی حد تک بھی کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے آپ کے گلی محلے میں ایسے کوشرس کھلے ہوئے ہیں جہاں بیٹھ کے آپ کمپیوٹر کی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کے کالجز میں یونیورسٹیز میں کمپیوٹر لیبز ہیں آپ اس کو لرن کریں اس کے بغیر آپ ایک اچھے نیوز مین جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نہ تو اچھے رپورٹر بن سکیں گے نہ آپ اچھے نیوز مین بن سکیں گے اب تو سیٹلائٹ کا دور ہے اور اس میں تو ویڈیو ٹرانسمیشن بھی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے ذریعے ہو رہی ہے تو یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے اف یو وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ اینڈ یو انٹین ٹو اینٹر ان دس فیلڈ پلیز لرن کمپیوٹر اینڈ اٹس اپلیکیشن اینڈ ایکسپلائٹ دیٹ ٹیکنالوجی فار دی بیٹرمینٹ اینڈ فار انہانسنگ یور اسکل In تو کمپیوٹر پر ایڈیٹنگ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کمپیوٹر کے ماہر ہوں یو آر ناٹ سپوز ٹو بی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئر بٹ یو شوڈ نو ہاؤ ٹو آپریٹ دی کی بورڈ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ کمپیوٹر پر ایڈیٹنگ جلد سیکھ سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی اور آڈیو ایڈیٹنگ بھی اس کے لیے سب ایڈیٹرس ڈو ناٹ کمپیوٹر ایکسپرٹس ہاؤ ایور نو ہاؤ ٹو یوز اس تمام تر گفتگو کے باوجود میں ایک بات آپ کے لیے اور کرنا چاہوں گا اینڈ دیٹ از کہ کی ساری ڈیویلمنٹ کے باوجود اچھا سب ایڈیٹر بننے کے لیے پین اور کاغذ کا استعمال بالکل چھوڑ نہیں دینا سائیڈ بائی اس نے چلنا ہے کیونکہ کمپیوٹر یا الیکٹرانک پیج کی ایڈیٹنگ کے ذریعے آپ ایکسپرٹ فیوچر میں تو بن سکتے ہیں لیکن فورن نہیں اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں جو آگے میں وضاحت کروں گا لیکن اگر آپ ایک اچھا سب ایڈیٹر بننے کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس کاغذ اور پین ہونا چاہیے تاکہ آپ لکھیں اس کو درست کریں پھر دیکھیں پہلے کاغذ کا مقابلہ یا اس کا کمپیریزن آپ اپنی دوسری تحریر سے کریں پھر تیسری سے کریں پھر چوتھی سے کریں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ نے پہلے کاغذ پر ایڈیٹنگ کی ابتدائی مشق کی تھی تو کتنی غلطیاں تھیں دوسرے کاغذ پر کتنی غلطیاں تھیں تو اس طرح آپ کو ایک کشش رہے گی آپ میں ایک ہمت بڑھتی رہے گی کیونکہ الیکٹرانک پیج میں جب آپ کریکشنز کر لیتے ہیں تو آپ دوسرا پیج بنا لیتے ہیں تیسرا پیج بن جاتا ہے فائل نئی کھل جاتی ہے تو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو گو آل دا وے بیک ٹو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کاغذ اور پین کا استعمال ساتھ ساتھ کرتے رہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا کمپیوٹر کے حوالے سے کمپیوٹر ایڈیٹنگ از انسٹنٹ ایڈیٹنگ آل دو اٹ از نیئر ایڈیٹنگ the facilities of کمپیوٹر are such that you can check spellings you can count the words you can cut and paste the copy you can make sub editors جاب ایزی آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ کمپیوٹر پہ ان تمام آسانیوں کے ساتھ ساتھ ایک مشکل کا سامنا آپ کو ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ کمپیوٹر پر بہت ہیوی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ہیوی ایڈیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آپ نے جو ایڈیٹنگ کی اس کا سپیل چیک بھی فوراً لگ گیا کٹ اور پیسٹ بھی ہو گیا کاغذ پر جب آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ ایک کاغذ پر اگر دس یا بیس غلطیاں نکلی ہوں تو کاغذ پر لکھنے کی جگہ کم ہوتی ہے کاغذ پر چونکہ لکھنے کی جگہ کم ہوتی ہے اس لیے آپ بڑی سوچ سمجھ کر ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ لائٹ ایڈیٹنگ کاغذ پر پین کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں لیکن کمپیوٹر پر جب ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ نیٹ ہوتی ہے اور پچھلا جو چیزیں آپ نے ڈیلیٹ کی ہیں یا جو ایڈٹ کی ہیں وہ خود بخود سائیڈ پر ہو جاتی ہیں آپ کو سکرین پر سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی تو کاغذ الیکٹرانک کاغذ صاف ستھرا نظر آتا ہے تو آپ فردر ایڈیٹنگ میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں تو وہ ایڈیٹنگ ہیوی ہو جاتی ہے اب اس ہیوی ایڈیٹنگ کو اگر آپ کسی وجہ سے پورا نہ پڑے اور کوئی مسٹیک رہ گئی ہو تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس لیے وین یو ڈو ایڈیٹنگ آن الیٹرانک پیج ری ریڈ ری ریڈ ری ریڈ کم از کم اس کو دو دفعہ ضرور پڑھیں پنکچویشن دیکھیں فل سٹاپ قومے کی طرف توجہ دیں پیرا گرافنگ کو دوبارہ دیکھیں کہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں فکرے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے کیونکہ کمپیوٹر پر ایڈیٹنگ کرتے ہوئے آپ کا پین کرسر ہوتا ہے اور کرسر ایک الیکٹرانک پوائنٹ ہے ایک ایرو ہے جو مسلسل موو کر رہا ہوتا ہے اور آپ کرسر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اب اوپر ہے اب نیچے ہے اب کس لائن پر ہے اس کی پلیسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کرسر کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ اور ایکشن دونوں میں ایک ویکیوم سا آتا ہے چند فرکشن آف سیکنڈز کا تھوٹس تھوڑے سے کوہرنٹ نہیں رہتے جس کی وجہ سے غلطی کا امکان رہتا ہے تو کرسر ایڈیٹنگ میں غلطی کا چانس پین کی ایڈیٹنگ سے ذرا زیادہ ہے اگرچہ نیٹنس اور اسپیڈ اس کی زیادہ ہے اس لیے آپ جب کرسر پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو مبادہ یا آپ کسی وجہ سے کوئی چیز چھوڑ نہ گئے ہوں اس لیے جب آپ ری ریڈ کریں گے تو وہ غلطی درست ہو جائے گی اس لیے آپ الیکٹرانک پیج کی ایڈیٹنگ میں اس اصول کو ہمیشہ پیشے نظر رکھیں کہ آپ نے اس کی ری ریڈنگ ضرور کرنی ہے کیونکہ ایکسپیرئنس سجیسٹ دیٹ شارپ اینڈ ٹائٹ پروف ریڈنگ کین ناٹ بی ڈن آن دی کمپیوٹر بیکاز دا آئی ڈز ناٹ اسٹاپ each ایچ ورڈ اینڈینڈس ٹو موو وتھ دی کرسر ٹیک آؤٹ پرنٹ اینڈ ٹیک دا پینسل ان ہینڈ ریڈ دا اسکریپٹ اگین اینڈ دیر آر ٹو ویز ون از کہ آپ نے جب کمپیوٹر کے الیکٹرانک پیج پر اپنی ایڈیٹنگ کر لی تو اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر ایک نظر تسلی سے پڑھ لیں اور اگر کوئی مارک کرنا ہے تو پین سے مارک کر لیں اور پھر اس الیکٹرانک پیج پر پہنچ کے کرسر وہاں رکھیں اور اس کی کریکشن کر لیں جو بھی کریکشن ہے اور اگر آپ پرنٹ آؤٹ نہیں نکالنا چاہتے تب بھی آپ ری re ریڈ اس الیکٹرانک پیج کو کریں اس سے غلطی کی گنجائش تقریباً ختم ہو جائے گی اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے جو کریکشنز کی ہیں الیکٹرانک پیج پر اس کو دوبارہ یا سہ ضرور پڑھیں کیونکہ چھپنے کے بعد غلطی درست نہیں کی جا سکتی اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک کوما ایٹ اے رونگ پلیس ن چینج دی اینٹائر میننگ آف رانگلی اسپیلڈ نیم آر رانگلی یوزڈ ورڈ کین مار کاپی اب آپ تصور تو کیجیے کہ آپ نے کتنی محنت کی لیکن اگر ایک قومہ غلط جگہ لگ گیا یا فل اسٹاپ غلط جگہ لگ گیا یا آپ نے کسی نام کی اسپیلنگس غلط لکھ دی یا کوئی جگہ کی سپیلنگ غلط لکھ دی تو کتنی خوبصورت ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی کمیونیکیشن کے اعتبار سے کتنی بری لگے گی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب ایڈیٹنگ میں قومے کی بھی وہی ویلیو ہے جو سب پورے کی ویلیو ہے سب ایڈیٹنگ میں تصویر کی پلیسنگ کی بھی وہی ویلیو ہے جو کسی شاہ سرخی کی ہے اسی طرح سب ایڈیٹنگ میں کیپشن لکھنے کی بھی وہی ویلیو ہے جو یو ٹائپ ڈیسک پر بیٹھے ہوئے سب کی محنت کی ہے اس لیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ چاہے ترجمہ کر رہے ہوں سب ایڈیٹنگ کر رہے ہوں تصویر کا انتخاب کر رہے ہوں الیکٹرانک پیج پر ایڈیٹنگ کر رہے ہوں یا ہارڈ کاپی کی پینسل سے ایڈیٹنگ کر رہے ہوں کیپ ان مائنڈ کے سب ایڈیٹنگ کے بعد خبر میں یا مسودے میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اچھے سب ایڈیٹر اچھے اخبارات کی بیک بون ہوتے ہیں اور اسی لیے سب ایڈیٹنگ ڈیسک کو یا نیوز روم کے اس ڈیسک کو جس پر اخبار تیار ہوتا ہے یا ٹیلی ویژن کا نیوز بلٹن تیار ہوتا ہے یا ریڈیو کی ساؤنڈ خبریں یا تحریری خبریں تیار ہوتی ہیں یا ویب پیج اور انٹرنیٹ کے لیے خبریں تیار کی جاتی ہیں یہ سب بڑے اہم نرو سینٹر ہوتے ہیں اور سب ایڈیٹرز اور ایڈیٹرز کے گرد یہ تمام چیزیں ریوالو کر رہی ہوتی ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے ان سب چیزوں کا احاطہ کیا اس سے پہلے لیکچرز میں بھی سب ایڈیٹنگ پروف ریڈنگ اور بہت سے پہلوؤں پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے کسی اور موضوع پر لیکن متعلق وہ ہوگا نیوز ایڈیٹنگ اور سب ایڈیٹنگ سے متعلق اور رپورٹنگ سے متعلق ہی ہوگا اور زیادہ تر اس کا تعلق الیکٹرانک میڈیا کی سب ایڈیٹنگ سے ہوگا کیونکہ اب تک ہم نے پرنٹ میڈیا کی سب ایڈیٹنگ کو مینلی ڈسکس کیا ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ ویڈیو ایڈیٹنگ اور ٹیلی ویژن ایڈیٹنگ کو ڈسکس کیا ہے تو اگلے لیکچرز میں ہم ویڈیو ایڈیٹنگ پر تفصیل سے بات کریں گے اور ساتھ کسی اور لیکچر میں ہم انشاءاللہ ہیڈ لائنز کی اہمیت پر بھی گفتگو کریں گے اس وقت تک کے لیے سرور منی راؤ کو اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ